خطبہ نمبر اکسٹھ خوارج کے بارے میں ارشاد بسم اللہ رحمٰن رحیم خبردار میرے بات خروج کرنے والوں سے جنگ نہ کرنا کہ حق کی طلب میں نکل کر بہچ جانے والا اس کے جیسا نہیں ہوتا ہے جو باطل کی تلاش میں نکلے اور حاصل بھی کر لے